السلام عليكم ورحمة الله وبركاته والحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم معلكم الدين وأشهد الله إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المبعوث رحمة للعالمين صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وعلى أصحابه ومن اهتدى بهده واستنى بسنته ليوم الدين أما بعد الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفقوان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا لقمان الحكمة أن يشكر لله ومن يشكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن الله غني حميد معزز قرامي قدر أحباب مشاهدين وعشاء ناظرین جیسا کہ کی اعلان کیا گیا تھا زبانی طور پر کہ انشاءاللہ آج سے لقمان حکیم کی وصیتیں آپ لوگوں کے سامنے بیان کی جائیں گی تو آج سے انشاءاللہ شاء لگاتار سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق رات کے نو بجے ان کی وصیتیں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے اور ہفتے کے دن یعنی سنیچر کو حصول ایمان کی شرح آپ لوگوں کے سامنے کی جائے گی باقی اور دنوں میں اور راتوں میں سعودی عرب کے ٹائم کے مطابق نو بجے ہم لقمان حکیم کی وصیتیں جو اللہ رب العالمین نے سورہ لقمان کے اندر جو ایک عیسویں پارے کی ایک سورت ہے اس کے اندر بیان کیا ہے ان وصیتوں کو انشاءاللہ ہم آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کریں گے یہاں سوال اٹھتا ہے کہ لکمان حکیم کی وصیتیں ہی کیوں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان کی وصیتیں بڑی جامع ہیں ان کی وصیتوں میں توحید بھی ہے عقیدہ بھی ہے منحج بھی ہے اور عبادت بھی ہے اخلاق و آداب بھی ہے معاملات بھی ہے بندوں کے حقوق بھی ہیں یعنی تقریباً دس ان کی نصیحتیں ہیں وصیتیں ہیں جو انہوں نے اپنے فرزند کو کی تھی وہ بڑی اہم وصیتیں ہیں بڑی جامع ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ رمضان کی اس بابرکت مہینے میں ان وصیتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے ان کی اہمیت کا اندازہ آپ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے قرآن مقدس کے اندر باقاعدہ ان وصیتوں کو بیان کیا اور علماء نے باقاعدہ ان کی وصیتوں پر مستقل کتابیں لکھی ہیں چھوٹے بڑے رسالے لکھے ہیں اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وصیتیں ہمارے لیے تمام مسلمانوں کے لیے کتنی اہم ہیں اس لیے میں نے مناسب سمجھا کہ وصیتوں کو آپ کے سامنے بیان کیا جائے لیکن وصیتوں کو بیان کرنے سے پہلے کچھ باتیں بنیادی باتیں لقمان لکمان حکیم کے تعلق سے میں آپ کے سامنے بیان کر دینا ضروری سمجھتا ہوں پہلی بات تو یہ کہ لکمان کون تھے کیا وہ نبی تھے تو اس کا جواب یہ کہ وہ نبی نہیں تھے اور اس پر تقریباً سب کا اجماع ہے کہ وہ نبی نہیں تھے اور اگر کچھ لوگ ان کے نام کے سامنے علیہ السلام لکھ دیتے ہیں تو اس سے انسان کے اندر یہ غلط فہمی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ نبی تھے یا وہ ان کی نبوت کے قائل تھے علیہ السلام کے معنی کی طرف دھیان دیتے ہوئے لوگ ان کے بارے میں لکمان حکیم علیہ السلام لکھ دیتے ہیں یا ان کی زبان پر علیہ السلام کا لفظ آ جاتا ہے تو یہاں پر اصطلاح مراد نہیں ہوتی ہے علیہ السلام کا لفظی جو معنی ہے جو معنی اس کا ہے اس کی طرف دھیان دیتے ہوئے انہیں لکمان حکیم علیہ السلام لوگ لکھ دیتے ہیں یا ان کے بارے میں کہہ دیتے ہیں کیونکہ علیہ السلام کا معنی ہے ان پر سلامتی ہو اور اللہ تعالیٰ کی سلامتی اور اس کی رحمت کا مستحق ہر بندہ ہر انسان لیکن چونکہ ایک اصطلاح چل پڑی ہے کہ انبیاء کے لیے علیہ السلام اور صحابہ کے لیے رضی اللہ عنہ اور ان کے علاوہ جو لوگ ہیں ان کے لیے رحمت اللہ علیہ تو اس اصطلاح کو انسان اس پر عمل کرنا چاہیے تاکہ لوگوں کے اندر اشتبا نہ ہو اور شکوک و شبہات نہ پیدا ہوں لیکن اگر کوئی کہہ دیتا ہے علیہ السلام ان کے تعلق سے یا رضی اللہ عنہ صحابی کے علاوہ کسی کے بارے میں کہہ دیتا ہے تو یہ معنی کا لحاظ کرتے ہوئے کہتا ہے رضی اللہ عنہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو یہ دعائیہ کلمہ ہے تو اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہمیں اللہ تعالی ہم سے سب سے کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہم سے راضی ہو ہر مسلمان سے راضی ہو لیکن بطور اصطلاح یہ صحابہ کے لیے خاص ہے تو علیہ السلام کا مطلب ان پر سلامتی اور اللہ کی سلامتی کا ہر بندہ مستحق ہے محتاج ہے لہٰذا اسناحیت سے اگر کوئی کسی کے علیہ السلام کہہ دیتا ہے تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہونی چاہیے ہم ایک دوسرے سلام کرتے ہیں کیا کہتے ہیں السلام علیکم یا السلام علیکم تم پر سلامتی ہو وہی ہم کہتے ہیں لہذا اگر کوئی کسی کے بارے میں کہہ دیتا اور وہ نبی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ان کی نبوت کا قائل ہے امام بل کثیر رحمۃ اللہ نے بیان کیا ہے کہ اکرما سے یہ منقول ہے رحمۃ اللہ علیہ سے کہ وہ ان کی نبوت کے قائل تھے لیکن انہوں نے خود بیان کیا کہ جس سند سے ان کے بارے میں بیان کیا گیا ہے ان کی سند میں ایک راوی ہے جن کا نام ہے جابر الجعفی اور وہ ضعیف راغی ہیں اس سے معلوم ہوا کہ سمدن ان سے یہ قول ثابت نہیں ہے لہذا اس پر گویا کہ شور اجماع ہے یا اجماع ہی سمجھ لیجئے کہ لقمان حکیم نبی نہیں تھے بلکہ وہ ایک بڑے ہی متقی پرہیزگار بندے تھے نیک انسان تھے موحد تھے بڑی دینی بصیرت اور شعر آگہی والے انسان تھے بڑے متقی پرہدگار تھے اچھے اخلاق والے تھے اللہ کے شکر گزار بندے تھے ماں باپ کی خدمت کرنے والے داد گزار تھماں بردار شخص تھے لیکن نبی نہیں تھے اللہ رب العامی نے انہیں بہت ساری حکمت کی باتیں سکھا رکھی تھیں دانائی کی پارسائی کی بہت ساری باتیں ان سے انہیں اللہ رب الامی نے سکھا رکھی تھی لہذا وہ نبی نہیں تھے بلکہ ایک عام انسان تھے بلکہ ان کے بارے میں بہت سارے علماء نے بیان کیا ہے کہ غلام تھے اور غلام نبی نہیں ہو سکتا ہے کیونکہ غلام پر اس کے مالک کا بھی بہت زیادہ حق ہوتا ہے اس لیے اللہ نے جتنے بھی نبی بنائے دنیا کے اندر وہ سب کے سب آزاد کو نبی بنا کر کے بھیجا یعنی کوئی ایسا نبی نہیں ہے جو کسی کا غلام رہا ہو جی تو وہ نبی نہیں تھے لیکن یہ ہے کہ بہت ہی زیادہ پارشاہ اور موحد انسان تھے بہت زیادہ اللہ تعالی کے سے والے اللہ رب العالمین کے حقوق ادا کرنے والے بندوں کے حقوق ادا کرنے والے سب کے ساتھ اچھا معاملہ کرنے والے اخلاق والے بڑے ہی اچھے اور نیک انسان تھے اس لیے اللہ رب العالمین ان کی وصیتوں کو پرانے مجید کے اندر بیان کیا ہے اداؤد اسلام کے زمانے کے رہنے والے تھے بنو اسرائیل میں سے تھے ان کے بارے میں لوگوں نے بیان کیا ہے کہ وہ سودان کے تھے ان کا رنگ کالا تھا لیکن کسی کا رنگ کالا ہونا یہ کوئی عائب کی بات نہیں ہے یہ تو رنگ اللہ تعالیٰ جس کے بھی جو چاہتا منتخب کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ جس کو جہاں چاہتا پیدا کرتے اللہ تعالیٰ کی حکمت اور اس کی مصرحت کے تحت ہوتا ہے لہذا اس کے اندر کوئی عیب نہیں ہوتا کہ انسان کا رنگ اگر کالا ہے تو عیب دار ہے یا لوگ اس کا مذاق اڑائیں تمخور کریں یہ سب جاہلیت ہے اور یہ ساری چیزیں حرام ہیں شریعت کے اندر فط صعیب المسی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص سوڈان سے تشریف لائے تو فط سعب الرسر رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ تمہیں اس بات پر غم نہیں ہونا چاہے کہ تمہارا رنگ کالا ہے کیونکہ تین ایسے لوگ گزرے ہیں جو بہترین لوگوں میں سے تھے اور وہ سودان کے تھے ان کے رنگ کے اندر کالا پن تھا یا کالے تھے ایک تو بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ایک دوسرے مہجہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے یہ بھی وہاں کے رہنے والے تھے سودان کے اور تیسرے لقمان حکیم یہ بھی سوران کے رہنے والے تھے اور ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں حکمت و دانائی کی مشہور ہیں لقمان حکیم رحمتہ اللہ علیہ علیہ السلام سے وہ کون سے حکیم تھے کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ دواؤں کے حکیم تھے اسی لیے لوگوں نے ان کے نام سے بہت ساری دوائیں ایجاد کر رکھی ہیں تیل ایجاد کر رکھا ہے بنایا تو اس کا لقمان حیات نام رکھ دیا یہی طریقے سے اور کچھ طاقت کی دوائیں بنائیں تو لقمان نام جوڑ دیا تو بہت سارے لوگوں نے یہ سمجھنے میں غلطی کر دی دواؤں کا جاننا کہ فلاں دوا فلاں بیماری کی ہے یہ بھی حکمت کی بات ہے کون سی جڑی کون سی بوٹی بوٹی یا کون سا درخت یا اس کا پھول یا اس کا عرق کس مرد کے لیے مفید ہے یہ بھی حکمت کی بات ہے اور ایسے کرنے والوں کو حکیم کہا جا سکتا ہے اس میں کوئی عیب کی بات نہیں ہے یا کوئی غلط اصطلاح نہیں ہے لیکن قرآن حکیم میں اللہ حربلام نے جو بیان کیا ہے وہ وہ حکمت مراد نہیں ہے کیونکہ یہ دماؤ والے جو حکمت ہے یہ صرف دنیا کے اندر رہ جانے والی ہے یہ دنیا سے متعلق حکمتیں ہیں لیکن اللہ نے ان کو جو حکمتیں دے رکھی تھیں وہ ایسی حکمتیں تھیں کہ اگر بندہ اس پر عمل کرے تو دنیا میں بھی اس کو فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی اس کو فائدہ ہوگا انہوں نے توحید کی وصیت کی شرک سے دور رہنے کی وصیت کی اچھے اخلاق کی وصیت کی منحج اچھے منحط کی جو نیک لوگ ہیں منیبین ہیں اللہ کے راستے پر چلنے والے جو نیک بندے ہیں ان کے راستے کے پرانے کی وصیت کی ماں باپ کے ساتھ اس نے اخلاق سے پیش آنے کی وصیت کی قبر اور غرور سے منع کیا یہ ساری جو ایسی وصیتیں ہیں یہ سب دین سے متعلق ہیں لہذا وہ دواؤں کے حکیم نہیں تھے ان کے بارے میں لوگوں نے یہاں تک مشہور کر رکھا ہے کہ جب وہ چلتے تھے تو جڑی بوٹیاں بتاتی تھی کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں یہ سب غلو ہے اور یہ سب غلط باتیں ان کی طرف لوگوں نے منسوب کر دیا ہے ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ دوائیں بتائیں کہ میں فلاں مرض کی دوا ہوں میں فلاں بیماری کی کے لیے میرے لیے شفا نے رکھا ہے ایسی کوئی بات ان کے ساتھ نہیں پیش آتی تھی یہ لوگوں کی طرف سے اپنی بنائی ہوئی باتیں ہیں اور یہ سب من گڑھت اور اسرائیلیات اور سب موضوع اور باطل روایتیں ہیں جو لوگوں ان کے تعلق سے ادا کر لوگوں نے گڑھ رکھا ہے وہ در حقیقت دین کے حکیم تھے اور دین کی حکمت اللہ رب الامی ان کو عطا کر رکھی تھی اس لیے ان کے تعلق سے بہت ساری باتیں مروی ہیں بیان کی جاتی ہیں مثال کے طور پر کسی نے ان سے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ حکمت یہ شعور یہ دینی سمجھ اور یہ حلم اور بردباری یہ حلم و بردباری یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کیسے آئیں یہ شعور اور فہم معاملے کے ادراک یہ ساری چیزیں آپ کے اندر کیسے آئیں تو انہوں نے بتایا کہ چار چیزیں انہوں نے بتائیں ایک تو راست بازی سچائی سے کہ میں ہمیشہ سچ بولتا ہوں کبھی جھوٹ نہیں بولتا دوسری بات انہوں نے بتائی کہ امانت داری سے کہ میں بہت ہی امین انسان ہوں امانت دار ہوں اور امانت ادا کرتا ہوں کسی کی امانت میں خیانت نہیں کرتا تیسری بات انہوں نے یہ بتائی کہ بے فائدہ باتوں سے اجتناب کر کے جو باتیں ہمارے لیے مفید نہیں ہیں ہمیں اس کے لیے کوئی فائدہ ہمارے لیے اس کے اندر کوئی فائدہ نہیں ہے تو میں ان چیزوں سے پرہیز کرتا ہوں چوتھی بات انہوں نے بتائی خاموشی سے چار باتیں انہوں نے بتائیں وہ ساری باتیں حکمت کی باتیں دانائی کی باتیں ہیں سوج بوجھ کی باتیں اور ہمارے دین اسلام کے اندر چار باتوں کا باقاعدہ حکم دیا گیا سچائی سچائی کی تعلیم دی گئی کہ انسان سچ بولے وہ قول اللہ سے حسن تم لوگوں سے بھلی بات اچھی بات کرو قرآن کریم اللہ رب العمیر بیان فرمایا وہ قونما صادقین سچے لوگوں کے ساتھ رہو سچ بولو تو سچ انسان اللہ کے ساتھ بولے سچ انسان اپنے ساتھ بولے بچوں کے ساتھ سچ بولے پوری دنیا والوں کے ساتھ سچ بولے سب کے ساتھ سچائی کا معاملہ انسان کرے یہ بہت حکمت کی بات انہوں نے بیان فرمائی ایسی امانت داری آپ دیکھ لیں امانت داری بہت بڑی عظیم خصلت ہے اللہ رب العالمین نے ہمیں ادا کرنے کا حکم دیا ہے کہ امانت داری امانت داری ہونی چاہیے اور انسان کو جس کے پاس جو بھی امانت ہے اس کو ادا کرنا چاہیے اور امانت دو طرح کی ہوتی ہے ایک امانت جو اللہ نے بھیجی ہے دین کی شکل میں پورا قرآن پوری حدیثیں پورا دین اللہ رب العمل کی امانت ہے ان اور دن المانت علسماواتی ولا وجوال ہم نے آسمانوں پر زمینوں پر پہاڑوں پر کیا کیا امانت کو ہم نے نازل کیا پیش کیا ف اشفق نمن ہا فبینا یہ امن تو انہوں نے اس کو اٹھانے سے انکار کر دیا اور ڈر گئے وہ حمل اور اس امانت کا بوجھ انسان نے اٹھایا پورا دین اللہ حربان کی امانت ہے ہمارا وجود اللہ حبن کی امانت ہے سب امانت لہذا دین پر عمل کرنا یہ امانت داری کہلاتی ہے اور وہ اسی عمل کرنا جس طریقے سے ہما نبی نے بتایا ہے اسی لیے حدیث کے تحمان نبی فرماتے کہ من حلف جس نے امانت کی قسم کھائی وہ میں سے نہیں ہے یہاں امانت سے کیا مراد ہے یہاں مان سے مراد دینداری مراد ہے دین کی امانت مراد ہے یعنی جو انسان عبادت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی اس کی قسم کھائے نماز کی قسم روزے کی قسم قلمے کی قسم اس کی قسم کھائے تو اس سے ہمارے نبی نے منع فرمایا کیونکہ اللہ ربان کی امانت ہے اللہ ربان جیسے ہمیں حکم دیا ویسے ہی کرنا ہے ہمارے نبی نے جس طریقے سے ہمارے مشروع قرار دیا ہم کو وہ اسی عبادت کرنی ہے اس کے اندر انسان کمی بیشی نہیں کر سکتا تو یہ امانت ہے درد کے سب یہ پورا جسم ہمارے لیے امانت ہے ہاتھ پاؤں آنکھ ناک چہرے یہ سب امانت ہے اس طریقے سے امانت یہ ہوتی کہ انسان کسی کے پاس مال رکھتا ہے کوئی چیز رکھتا ہے امانت کے لیے تو اس کے اندر بھی خیانت کرنا اس سے منع کیا گیا ہے اور خیانت کرنا ہی منافقین کی پہچان ہوتی ہے ہمارے بھی نے فرمایا کہ آیت المنافق ثلاث منافق کی تین پہچان ہے اذا حد سا کدب جب بات کے ججور بولے و اذا وعد اخلف جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے وحدہ اذا تمنا خان اور جب امانت رکھی جائے تو خیانت کرے تو امانت میں خیانت کرنا یہ منافقین کی صفت ہے اور چوتھی شفت نبی نے بتائی منافقین کے تعلق سے دوسری حدیث میں وحیدہ خاص ماں فجر جب وہ لڑائی جھگڑا کرے تو گالی گلوچ بکے فشق یعنی فجور گالیاں دینا شروع کر دے تو گالیاں دینا یہ منافقین کی علامت ہوا کرتی ہے اور یہ اعمال کا نفاق ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ امانت داری بہت عظیم خوبی ہے بہت عظیم خصلت ہے یہ تو ان کے اندر امانت داری پائی جاتی تھی اسی چیز ان کو ملی اور جو امانت دار ہوتا ہے وہ لوگوں کا محبوب ہوتا ہے لوگ اسے پسند کرتے ہیں لوگ اس کے پاس اپنی, اپنی چیزیں امانت کے طور پر رکھتے ہیں اور جو مانتوں میں خیانت کرتا ہے لوگوں کے اعتماد اڑ جاتا ہے لوگ اسے دور بھاگتے ہیں لوگ اسے کوئی چیز دیتے ہوئے کتراتے ہیں کیوں اس لیے کہ ان کو معلوم ہے کہ خیانت کرتا بندہ یہ اسے لوگ امانت نہیں دیتے اس کے حوالے نہیں کرتے کیونکہ وہ خیانت کا مرتکب ہو جاتا ہے اور امانت کو جس کے لیے دیا گیا کا محق جگہ تک نہیں پہنچاتا اسے لوگوں کے اعتماد اٹھ جاتا ہے لوگوں کے جذبات مجروح ہو جاتے ہیں اس کے تعلق سے لوگوں کا اعتماد لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس پہنچ جاتی ہے اس کے برے اعمال یا برے کرتوت یا ناجائز تصرفات کی بنا پر تو امانتداری بہت عظیم حسرت ہے اللہ نے جتنے بھی نبی بھیجے سب کے سب امانت دار تھے اور نبیوں نے کہا اتنی لقوب امین ہم تمہارے لیے نصیحت کرنے والے تمہاری خیر خواہش آنے والے امانتدار ہیں ہر نبی نے کبوبی سے بات کہی ہے تو نبی امانت دار ہوتا ہے جب ال امین امانت دار تھے اللہ نے جو پیغام دیا اس پیغام کے اندر کوئی کمی کٹوتی نہیں کی جس کو دینا تھا انہیں کو دیا یہاں بھی روافذ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ انہیں برباد کرے ہلاک کرے انہیں جو صحابہ کے دشمن ہیں وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے جبیل امین کو بھیجا تھا نعوذ باللہ نقل کفر کفر نباشد کی جا کر کے علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں کو یہ دے دو نبوت انہیں دے کر کے آؤ تو وہ ہتھی علی کے آنے کے بجائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت دے دیے تو یہ اس طرح کی باتیں جہالت کی باتیں کفر کی باتیں کرتے ہیں ان کی یہاں ہزاروں باتیں ہیں کفر کی شرک کی رواف کی ہاں تو جبریل امین باقاعدہ امین کہا جاتا ہے اللہ نے ان کو روح الامین قرار دیا ہے امانت دار تھے وہ سارے انبیاء امانت دار تھے ہر انسان اور مسلمان کو امانت دار ہونا چاہیے تو امانت داری بہت عظیم خصرت ہے بہت عظیم نے ہے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم اے, کفار مکہ کے اندر مشرقین مکہ کے اندر صادق اور امین کے نام سے معروف تھے صادق تھے سچ بولتے تھے اور امانت دار تھے جو انسان سچا ہوتا ہے امانت دار ہوتا ہے لوگ اس کی قدر کرتے ہیں لوگ اس کی عزت کرتے ہیں اس کا مقام بلند ہوتا ہے لوگ اس پر اعتماد کرتے ہیں لوگ اس کی باتوں کو سنتے ہیں اس لیے بہت عظیم خسرت ہے جو افسوس کی بات آج ہم سے یہ ہمارے دعات سے یا ہم سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں سچائی اور امانت داری بہت عظیم خسرتیں ہیں اور یہ دونوں خسرتیں ان کے اندر بدوجی عتم پائی جاتی تھی رقمان حکیم کے اندر تیسری بات انہوں نے کیا بتائی کہ کی بے لیانی باتوں سے اجتناب کر کے یہ ہمارے دین کی تعلیم ہے من حسن اسلام المر ترکہ مالا یعنی نبی کی حدیث ہے اسلام ایک آدمی کے اسلام کے چھائیوں میں سے خوبیوں میں سے یہ ہے کہ جو چیزیں اس سے متعلق نہ ہوں ان کو چھوڑ دے انسان لیا چیزوں کی پیچھے نہ پڑے ان چیزوں سے اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ان چیزوں سے بارے میں نہیں پوچھا جائے گا انسان کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو انسان ادا نہیں کرتا ہے لیکن وہ چیزیں جن سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اس کے بارے میں نہ سوال کیا جائے گا نہ पूछी پرس ہوگی کوئی چیز اس کے بارے میں نہیں پوچھی جائے گی اس اس چیز کے بارے میں اور اس کے پیچھے پڑا رہتا ہے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیتا ہے اپنی زندگی ہے دستور جو اس کی زندگی کا مقصد نہیں ہے یا جو لی چیزیں اس سے متعلق اس سے باہر اس کا اس کا کوئی تعلق نہیں ہے دوسرے لوگوں کا معاملہ اس نے اپنا وقت برباد کرتا ہے بلا وجہ اس کے اندر مداخلت کرتا ہے اپنی رائے دیتا ہے اور اس طریقے سے اپنے وقت کو برباد کرتا ہے اس کی جو اپنی ذمہ داریاں ہیں ان ذمہ داریوں کو ادا نہیں کرتا دوسروں کے پیچھے انسان پڑا رہتا ہے دوسروں کے بارے میں انسان بری چیزوں کا خیال کرتا رہتا ہے بدگمانی کا شکار ہو جاتا ہے خاص طور سے آپ دیکھیں گے کہ بادشاہوں کے تعلق سے لوگ بہت زیادہ بدگمانی کا شکار رہتے ہیں خاص طور سے مملکت سعودی عرب آج تو یہ جو ہے ایک منہج بن گیا ہے لوگوں کا کہ میڈیا کے اندر یا عام طور سے لوگوں کے اندر آپ اگر مملکت سعودی عرب کے خلاف بول دیجئے تو آپ لوگوں کے ہیرو بن جائیں گے لوگ سمجھیں کہ بہت بہادر انسان ہے جو مملکت سعودی عرب کے خلاف بولتا ہے لوگ اسے بہادری ہی سمجھتے ہیں. لوگ اسے اپنا ہیرو بنا لیتے ہیں تو میرے بھائیوں یہ سراسر غلط منہج ہے غلط چیز نہیں ہے بادشاہوں کے خلاف بولنا یہ حرام ہے شریعت کے اندر آپ کے پاس اگر انہیں نصیحت کرنے کے لیے یعنی آپ کے پاس وقت نہیں ہے یا طاقت نہیں ہے تو آپ خاموشی اختیار کیجیے لیکن ان کے خلاف روڈوں پر بولنا چوراہوں پر بولنا مجلات میں لکھنا یہ سب حرام ہے شریعت کے اندر اس سے برائی کو اور عام دینا عام کرنا ہے اور یہ بہادری نہیں ہے یہ بادشاہوں کے خلاف بولنا یہ کوئی بہادری نہیں ہے یہ تو بزلی حماقت ہے یہ یہ سلب صالین کے مناحج سے خروج کرنا ہے یہ خوارج کے مناج کو اپنانا ہے جو چیزوں میں آپ سے نہیں سوال کیا جائے گا ان چیزوں میں پیچھے آپ کو پڑھنے کی کیا ضرورت ہے الحمدللہ الحمد للہ سعودی عرب یہ تو توحید اور سنت کی آماد ہے گوارا الحمدللہ پوری دنیا میں کون سی ایسی حکومت ہے جہاں پر حدود ہوں کا نفاذ ہو پیساس پر عمل ہو اور اس طریقے سے چور کے ہاتھ کان لے آتے ہوں جناب پر سزا ہو تو وہی سنت اس قدر یہاں پر پائی جاتی ہو پائی جا رہی ہے دنیا کا کون سا ایسا ملک ہے اور میں تو کہتا ہوں کہ ایسے ہر زمانے میں کہ جو ہمارے سرب صالحین گزرے ہیں وہ ایسے مسائل کو جو اہل سنت اور روافذ اور جو خوارش تھے ان کے درمیان ایک پہچان بن جاتی تھی آج ایک پہچان بنی ہوئی مملکے سعودی عرب کہ جو مملکے سعودی عرب سے محبت کرے ان کا دفاع کرے وہ سرب سالین کے مناظ پر جو ان کے بارے میں برا خیال رکھے اور لوگوں کے اندر بدگمانیاں پھیلائے اور اس طریقے سے افواہیں ان کے بارے میں کرے اور ان کے اوپر ان کے اوپر کیچڑ اچھالے ان پر الزامات لگائے یہ سمجھ جائیں کہ آپ اس کا منحج صحیح نہیں ہے وہ خوارج اور رواف کے منہج پر چلنے والا ہے یہ ایک یہ کہیں یہ ایک, ایک منہج بن گیا ہے ایک پہچان بن گئی ہے یہ آج کے دور میں آج کے دور میں پہچان بن گئی ہے مملک سعودی عرب نے جو دین کا کام کیا ہے یعنی صدیاں آپ ڈھونڈتے رہیں گے نہیں ملیں گی کہ اس طریقے سے اسلام کی خدمت انہوں نے کی ہو تو سنت کی انہوں نے خدمت کی ہو جس طریقے مملک سعودی عرب نے کیا الحمد اللہ اس حکومت کو باقی رکھے یہ لوگ جو ان کے خلاف بولتے رہتے ہیں ان کی نیکیوں میں اضافہ ہوتا ہے ان کے درجات بلند ہوتے ہیں اور انسان انہی کے بارے میں اس طریقے کی بدگمانی رکھتا ہے جن کے اندر کوئی چیز ہوتی ہے جی ہاں تو الحمدللہ یہ مملکے سعودی عرب ہے توحد سنت کا گوار الحمد للہ اور کتاب و سنت کی اشاعت یہ یہاں سے ہوتی ہے پوری دنیا کے اندر ہوتی ہے الحمد اور ان کو اللہ نے جو مال و دولت دیا اسلام کی اشاعت کے لیے اس کو استعمال کر رہی ہے الحمد ہزاروں لاکھوں دعات دنیا کے اندر ان کے مبوس ہیں یہاں سے جو الحمدللہ خالص کتاب و سنت کو خالص عہد سنت کو دنیا کے اندر عام کر رہے دنیا حقیقت سمجھتی ہے دنیا ساری حقیقتوں کو سمجھتی ہیں یہ تو ہیں ایسی ہی جو بولتے رہتے ہیں اور اس طریقے سے باطل کی آواز میں آواز لگاتے رہتے ہیں اور اس طرح کے لوگ ہر زمانے میں چیخنے چلانے والے بھونپنے والے لوگ ملتے رہتے ہیں تو انہیں بھونکنے دیجئے ہاتھی چلتا رہتا کتا بھوکتا رہتا ہاتھی کے چلنے پر کوئی فرق نہیں پڑتا ہے تو الحمدللہ للہ مملتی سعودی عرب دن بدن الحمدللہ ترقی کی راہوں پر گامزن ہے اللہ تعالیٰ ان کی مدد کر رہا ہے اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ ہے اور اللہ رب الامن ہر اس بندے کے ساتھ ہے جو اللہ تعالیٰ کی مدد کرتا ہے اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے الحمد لوگ اللہ کے دین کی مدد کر رہے ہیں رافضیت کو کفر و نفاق کو صوفیت کو بدعت و خرافات کو شرک کو خروج کو جو بھی غلط عقیدے اور منہج ہیں ان کے لیے سب سے بڑا اگر کوئی پہاڑ کی شکل میں طرح آج کھڑا ہے پوری دنیا کے اندر اور ایسے باطل عقائد اور منحط والوں سے لڑ رہا ہے تو مملک سعودی عرب مملک سعودی عرب ہے اس کو سارے لوگ جانتے اور سمجھتے ہیں لیکن کچھ لوگوں کی آنکھوں پٹی بدھی ہوئی ہے جی ہاں اور وہ کچھ یعنی زرخید غلام ہوتے ہیں کسی کے کہ انہیں کی راگ لابتے ہیں اور انہیں کی آواز میں آواز ملاتے ہیں ان کی طاقت کو ان کی زبان کو ان کے قلم کو لوگوں نے خرید رکھا ہے باطل باطل والوں نے اہل باطل نے اور اس طریقے سے ان کی روٹی کھا رہے ہیں نمک کھا رہے ہیں تو نمک حلال ہی کر رہے ہیں اور اس طریقے سے ملک سعودی عرب کے خلاف وہ لوگ بکتے رہتے ہیں بکواس کرتے رہتے ہیں یعنی باتیں کہتے رہتے ہیں کہنے دیجئے جی ان کو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا مول کے سعودی عرب پر الحمدللہ للہ آج جب سے یہ حکومت قائم ہوئی خلافت اس وقت سے لوگ ان کے دشمن ہیں اسی وقت سے پہلی بار جب یہ حکومت آئی تھی تبھی سے لوگ ان کے دشمن تھے لیکن دیکھیں الحمد اس سے کہیں زیادہ طاقت کی شکل میں لوگ ابھرے اس سے کہیں زیادہ پہلی بار ان کا تین دور ہم لوگ تھے سعودی عرب کا پہلا جو دور تھا اس دور کے اندر بھی لوگ ان کے پوری دنیا ان کے خلاف تھی سوائے ان لوگوں کے جنہیں ہم سلفی اور ودیش کہتے ہیں باقی جو بھی تھے سب ان کے خلاف تھے زمانے میں لیکن اس کے بعد دوسری بار ان کی حکومت آئی اس سے اور زیادہ طاقتور کی شکل میں آئی تیسری بار آئی تو اور زیادہ الحمدللہ بہت بار رقبہ اللہ ہر غلام کو عطا کیا اور انہوں نے تو سنت کو کے جھنڈے کو لہرایا اور پوری دنیا کے اندر الحمدللہ للہ سنت کا جھنڈا یہی رول لہرا رہے ہیں یورپ کے اندر امریکہ کے اندر افریقہ کے اندر اور آسٹریلیا کے اندر دیکھیں ان کی طرف سے بنائے ہوئے مراکز دینی معاحد مدارس مساجد یتیموں کا خیال غریبوں کا خیال مساجد کی تعمیر یہ سہارے کے سارے الحمدللہ اللہ انہیں دولت دی انہوں نے اپنی دولت کو اپنے مال کو اسلام کے ساتھ کے لیے دین کی بالاد کے لیے استعمال کیا اسے اللہ تعالی انہیں اور دے رہا ہے الحمد اور اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا کہ اللہ ابلامی اس حکومت کو قیامت کے آخری صبح تک باقی رکھے ہمیشہ اس حکومت کو قائم رکھے اللہ تعالیٰ نے اور توفیق دے ان کے جو دشمن اللہ تعالیٰ انہیں انہ غالب کرے انہیں برباد کرے اور اللہ اب انہیں اور توفیق دے اللہ تعالیٰ انہیں اور قوت تا فرمائے مزید توفیق دے کہ اللہ کے دین کو لوگوں کے سامنے اور اچھے داد میں پیش کر سکیں تو یہ لیا چیز ہے ہمیں ان کے بارے میں سوال نہیں کیا جائے گا ہمیں اپنے ہماری ذات کے بارے ہمارے بچوں کے بارے میں جو ہمارے ماتا ہے تو ان کے بارے میں سوال کیا جائے گا اس لیے انسان لایا چیزوں میں اپنے وقت کو سرف نہ کرے اپنے وقت کو برباد نہ کرے کتنی چیزوں میں آج اپنے وقت کو برباد کر دیتا بے حودا چیزیں بے حدا باتیں بیکار بے کی بےکار نہ اس کا دنیا کے اندر کوئی فائدہ نہ آخرت کے اندر کوئی فائدہ تو انسان ان چیزوں سے پرہیز کرے چوتھی بات انہوں نے کیا بتائی تھی یہ بتائی تھی چوتھی بات انہوں نے کہ خاموشی خاموشی میں نجات ہمارے علاقے سے منسمت نجات جو خاموش ہو گیا وہ نجات پا گیا اور ہمارے بھی نے فرمایا کہ منقانعی الم نب اللہ علیہ الآخر فلیق الخیرن اول اسمت جس کا اللہ پروم آخر پریمان و اچھی بات کے ورنہ وہ خاموش رہے ورنہ وہ خاموش رہے تو اس طریقے سے انہوں نے کہا کہ چار باتیں پر عمل کر کے مجھے یہ چیز ملی ہے کہ لوگ میری عزت کرتے ہیں میرا میرے مقام کا خیال رکھتے ہیں اور مجھے یہ مقام جو ملا ان کے ان پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے فضل کے بعد تو بڑی پیاری بات ہے انہوں نے بیان کی اس کے اندر اس طریقے سے ان کے بارے میں بہت مشہور ہے بہت زیادہ مشہور ہے کہ یہ جب غلام تھے یہ غلام تھے تو ان کے آقا نے کہا کہ بکری دبا کر کے اس کے سب سے بہترین دو حصے ہمارے پاس لے کر کے آؤ چنانچہ وہ زبان اور دل نکال کر لے کر کے گئے زبان اور دل دل بہت اچھا ہوتا ہے کھانے بڑا اچھا لگتا زبان بھی کھانے کے اندر مزے ہوتی ہے یہ لے کر کے گئے ایک دوسرے موقع پر ان کے مالک نے کہا کہ بکری دبا کر کے اس کا جو سب سے برا حصہ ہے بدترین حصے وہ ہمارے پاس لے کر کے آؤ تو وہ زبان اور دل پھر لے کر کے چلے گئے تو پوچھنے پر انہیں بتایا کہ زبان اور دل نہیں جب میں نے کہا کہ اچھی چیز لے کر کے آؤ تبھی زبان دل جب میں نے بتایا کہ بدترین حصہ لے کر کے آؤ پھر زبان دل لے کر کے آئے تو کیا بات ہے تو جب انہوں نے کیا ان کے مالک نے ان سے پوچھا کہ آخر وجہ کیا ہے تو انہوں نے بتایا کہ زبان اور دل اگر صحیح ہوں یہ تو یہ سب سے بہتر ہیں اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں ہے علامہ اماد الکثیر رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب تفسیر کے اندر یہ دونوں واقعے کو انہوں نے بیان کیا اب واقعے کی صحت کے اوپر کلام کرنے کے بجائے یہ دونوں باتیں جنہوں نے بیان کی بڑی حکمت کی باتیں ہیں بڑی پیاری باتیں ہیں اور ہمارے دین اسلام کے در باقاعدہ ان چیزوں کی تعلیم دی گئی ہمارے دین نے لمبی حدیث بیان فرمائی جس میں حلال و حرام کے بارے میں فرمائی کہ حلال بھی واضح حرام بھی واضح ہے اور ان دونوں کے درمیان تو کچھ چیزیں جو مشتبہ والی ہیں جن کا نہ حلال ہونا واضح ہے نہ حرام ہونا واضح ہے تو جس نے ان سے بچ ان کو ان سے جس نے اپنے آپ کو بچا لیا اس نے اپنے دین بچا لیا اپنی عزت بچا لی پھر ہمارے بین آخر میں فرمایا کہ انسان کے جسم کے ذرائع ٹکڑا ہوتا ہے اگر وہ ٹھیک ہو جائے تو پورا جسم ٹھیک رہے گا خراب ہو جائے پورا جسم خراب ہو جائے گا اللہ واہ القلم تمہارے بھی نے فرمایا کہ وہ دل ہے واقع دل تو یہ بادشاہ ہے پورے جسم کا اگر یہ صحیح ہو گیا تو پورے جسم صحیح ہو جائیں گے تو دل ہی سب کو حکم دیتا ہے اگر دل ہاتھ کو اچھے کام کے لیے حکم دے گا اچھا کام کرے گا دل برے کام کے देगा حکم دے گا دل تو ہاتھ برا کام کرے گا تو دل تو بادشاہ ہے پورے جسم کا پورے جسم کا بادشاہ ہے لہٰذا دل کی और بہت ضروری ہے ہمارے لیے اور دل کی صلاح باطن کی صلاح ظاہر سے کہیں زیادہ ضروری اگر دل ہمارا صحیح رہے گا تو ظاہر بھی ہمارا صحیح رہے گا ظاہر بھی ہمارا صحیح رہے گا تو یہ دل کہا کہ دل بہت اہم چیز اگر ایسے آپ زبان کے بارے میں دیکھ لیجیے ہمارے بھی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ کی زیادہ تر لوگ جہنم کے اندر زبان کی وجہ سے جائیں گے زبان کے غلط استعمال کرنے کی وجہ سے جائیں گے اور ایک حدیث ہمارے مجھے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو اس کے دونوں جبڑوں کے درمیان ہے اس کی گارنٹی لے لے اور جو اس کے دونوں پاؤں کے درمیان شرمگاہ ہے اس کی گارنٹی لے لے تو میں اس کے لیے جنت کی ضمانت لیتا تو زبان بھی بہت زیادہ خطرناک چیز ہے زبان اللہ تعالیٰ کی نعمت بھی اور امانت بھی ہے اس لیے یہ دونوں چیزیں بہت اہم ہیں انسان کے جسم کے اندر دل اور زبان اس لیے دونوں کی صلاح بہت ضروری ہے اور دونوں کا خیال رکھنا انسان کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے اسی لیے لکمان حقیقت دو چیزیں لے کر کے دونوں بات لے کر کے آئے تو اس سے معلوم ہوا کہ ہمیں اس کی طرف توجہ دینا چاہیے بہرحال یہ تو کچھ باتیں بطور تمہید ان کے تعلق سے آ گئیں بتانا یہ مقصد تھا کہ وہ لکمان جو تھے علیہ الرحمہ یا علیہ السلام وہ دواؤں کے حکیم نہیں تھے بلکہ وہ دین کے حکیم تھے اور اس طریقے سے دینی شعور اور دینی بصیرت رکھنے والے انسان تھے اور ان کے تعلق سے اللہ رب العالمین نے جتنی وصیتیں بیان کی ہیں وہ ساری وصیتیں دین سے متعلق ہیں دین سے متعلق ہیں لہذا وہ دواؤں کے حکیم نہیں تھے اور سب سے بڑی حکمت یہی انسان کی ہے کہ انسان دین کے اوپر عمل پیرا ہو جائے جو اس کا حقیقی مالک ہے اسے خوش ہو جائے اسے راضی ہو جائے اور اس طریقے سے اپنے حقیقی مالک کی کسی بھی حکم کی مخالفت نہ کرے اس کا شکر ادا کرے اور اس کو راضی کرنے کی کوشش کرے اور اس کے حکم پر عمل کرے جو دین اللہ نے بھیجا اس کے اوپر عمل کرے یہ سب سے بڑی انسان کی حکمت کی بات ہوتی ہے تو آج کے درس میں اتنی ہی انشاءاللہ کل جس آیت کی میں نے تلاوت کی تھی اس آیت کی شرح آپ کس سے تفصیل کریں گے اللہ تعالیٰ سدا کہ اللہ ہر براہمین ہمارے اندر حکمت و دانائی پیدا کرے اللہ ہر براہین ہمیں کتاب و سنت پر عمل کرنے کی توفیق دے صلب صالحین کے نہش کو پڑانے کی توفیق دے کیونکہ ان کی وصیت میں ایک اہم حصیت یہ بھی ہے وہ طبع صبی لباً انا کہ <بَيَلَيَّة> جنہوں نے اللہ کی طرف نابت کی اللہ کی طرف رجوع ہوئے ان کے راستے کو اپناؤ جو اللہ کی طرف رجوع کیے وہ امبیا تھے صحابہ تھے تابعین تھے طب تھے سلب صالح تھے, تابعین تھے لہذا ان کے منہج کو ان کے عقیدے کو پرانے کا حکم دیا گیا ہے تو اللہ تعالی ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق توفر امین جزاکم اللہ خیر وصلی وصلی اللہ, وصل اللہ علیہ نبی, نبیٰ محمد وعلا علیہ وسح اجمی السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ